شرمندگی ہے ہم کو بہت ہم ملے تمہیں شرمندگی ہے ہم کو بہت ہم ملے تمہیں تم سر بسر خوشی تھے مگر غم مل... تم سر خوشی تھے مگر ہم ملے تمہیں شرمندگی ہے ہم کو بہت ہم ملے تمہیں میں بھی کسی پلک نہ ملا اپنے آپ میں وہ میں بھی کسی پلک نہ ملا اپنے آپ میں میرا یہ دکھ ہے تم بھی بہت کم ملے تمہیں آہ آہ تم کو جہاں نے شوق و تمنا میں کیا ملا تم کو جہاں نے شوق و تمنا میں کیا ملا ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں تم کو جہاں نے شوق و تمنا میں کیا ملا ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں شیر ہے کہ تم نے ہمارے دل میں بہت دن سفر کیا تم نے ہمارے دل میں بہت دن سفر کیا شرمندہ ہیں کہ اس میں بہت خم ملے تمہیں